آج کی نشست میں انشاءاللہ نماز باجماعت کے کچھ فضائل وہ بیان کیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی نے باجماعت نماز ادا کرنے کو فرض اور لازم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عصیم اسفالات و آت الزکت آ ور قائم اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکو کرو یعنی نماز با جماعت ادا کرو اسی طرح عیم و جو حکم ہے اللہ سبحانہ دکھانا ہوا کا نماز قائم کرنے کا اللہ تعالی نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ سر اسپالا کا نماز پڑھو بلکہ لفظ بولا ہے افیم اسپالا تھا نماز قائم کرو اور کسی بھی چیز کو قائم کرنے کا عربی زبان میں ماننا ہوتا ہے بھی ہی کی کہ اس کام کو کماخوہ سر انجام دیا جائے اور نماز کے کل چھ حق ہیں اگر وہ پورے ہوں تو پھر نماز قائم ہوتی ہے ان میں سے ایک ہات ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے یعنی اسامت سلاق کا تقادہ ہے کہ بندہ نماز با جماعت ادا کرے اگر جماعت کے بغیر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ عتیم کا نماز قائم کرو اور فرمایا ہے ورک رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو کسی بھی کام کا فرض ہونا یہ اس کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہوتی ہے نماز کی با جماعت ادائیگی کے فرض ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو باد میں کریں گے لیکن آج صرف یہ سمجھ لیجیے کہ نماز کو اللہ سبھرانا ہوا تعالیٰ نے با جماعت ادا کرنا فرض قرار دیا ہے اور جس کام کو اللہ تعالیٰ فرض اور لازم قرار دے دیں اس کام کے لیے اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنے مؤمن بندوں پر واجب اور فرض قرار دے دیا اسی طرح اللہ سبحانہ و صحلہ فرماتے ہیں آپی اس بلا کلی لوڈرو کی شد کی قرآن قرآن کا نا مش ہوتا نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے چھا جانے تک اور فجر کا جو قرآن ہے وہ بھی مشبود ہوتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان خاص نمازوں کی فضیلت اللہ کھانا تعالیٰ نے الگ سے بیان کروائی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز باجوات ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے فضائل ہیں جو بیان کیے ہیں مثلاً صحیح بخاری میں ہے سگنا ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یاسو نداری ویم علم یدو اللہ علیہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آزان دینے کا اور پہلی صف میں شامل ہونے کا اجر و ثواب کتنا ہے تو پھر لوگ اس کے بارے میں جھگڑا کریں حت کہ اگر پورا اندازی کے بغیر ان دو چیزوں کو پانا ناممکن ہو تو وہ اس کے لیے قور اندازی کرنے کو بھی تیار ہوں گے اتنا اجر ہے آزاد دینے کا اور پہلی سطح میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ولویہ علام و ناما کی اور نماز کی طرف جلدی آنے کا اجر و ثواب کتنا ہے اگر انہیں اس بات کا پتا چل جائے گئی ہی تو وہ ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں نماز کے لیے جلدی آنا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا واحس ہے اور فرمایا والا مونا سوکھی اور اگر یہ پتا چل جائے کہ فجر کی جماعت میں اور عشاء کی جماعت میں کتنا اجر و ثواب ہے تو پھر اگر انہیں گلنوں کے بل چل کے آنا پڑے تو تب بھی آئیں مطلب کہ ان کاموں کا آزان دینے کا پہلی سخت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا نماز کے لیے جلدی آنے کا عشا کی نماز با جماعت ادا کرنے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چلے تو وہ کبھی اس کے نہ چھوڑیں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جو بیان سے باہر ہے پہلی سال نمازیوں کی جماعت میں پہلی سب میں شامل ہونے والے اللہ سب نے ان کے لیے کچھ خاص عجب اور خاص فضیت رکھی ہے سید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سنن ابی داود میں یہ روایت ہے فرماتے ہیں ایک روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی جماعت کروائی صبح کی نماز پڑھائی اور پوچھا اشاہدن الفلان اشاہدن الفلان اشاہدن الفلان فلاں بندہ حاضر ہے فلاں موجود ہے فلاں موجود ہے لا انہوں نے کہا نہیں جن بندے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں آپ نے فرمایا انفالی یہ دو نمازیں یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ دو نمازیں اسپتال کی اگر منافع دی مناسبوں پر تمام نمازوں کی نسبت زیادہ بوجھل زیادہ بھاری ہیں نماز باد ادا کرنے کا بھی ایک بوجھ ہے جو محسوس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ترینسپری وسط صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو انحل کا بیراتن اللہ الخاشرین یہ کام صبر کرنا نماز ادا کرنا یہ بہت بھاری اور بہت مشکل کام ہے ان الخاشین ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے خوشرو کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے فرمایا ان سلاح صحیح نہیں یہ دو نمازیں نماز عشاء اور نماز فجر الگ منافع تین یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں علام و نمافیما لاسعی تو ہما اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں میں کتنا اجر ہے کتنا ثواب ہے عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں لاسعید ون القا بھی اگر تمہیں ان کے اجر و ثواب کے بارے میں پتا چل جائے تو تم گٹنوں کے بل ریگتے ہوئے بھی آؤ گے وہ لائے کا اور جو پہلی صف ہے وہ فرشتوں کی صف جیتی ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے والے فرشتوں کی طرح کھڑے ہونے والے ہیں ولیم تم نا فضیل لب اگر اگر تمہیں پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کتنی ہے لب اگر تو تم ایک دوسرے سے آگے سرفر لے جا کے بھارت کے پہلی صف میں شریک ہو وہی نسلات رجوری رجوری از کا منسلاتی وقت ہوں آدمی اکیلا نماز پڑھے اس اکیلے کی نماز کی نسبت دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کرنا یہ زیادہ پاکیزہ زیادہ اجر و ثواب والا ہے بلا رجحی اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا یعنی تین افراد کا جمع ہو کر نماز پڑھنا از کا مین فلا ہی ماہر ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی نسبت زیادہ پاکیزہ ہے حق اللہ جو زیادہ تعداد ہوگی وہ اللہ اجزا کو زیادہ محبوب ہوگی اس حدیث میں عشاء کی نماز فجر کی نماز دو نمازوں کی فضیلت پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت اور زیادہ تعداد والے زیادہ تعداد والی جماعت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ تو پہلی سب کے بارے میں تھا کبھی سبیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے سارے ہی پہلی سب میں کھڑے نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُن کی روایت ہے من <حیاتی> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بندی کرواتے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے پوری سب کو دیکھتے چیک کرتے کہ سب درست یا نہیں سہ سہورانا مناب کی ہمارے سینوں کو ہمارے کندھوں کو چھوتے کہ تین سب کے برابر ہیں کندھے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اور ارشاد فرماتے لا تخت تالی تم سب میں جدا جدا ہو کے نہ کھڑے ہوا کرو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوا کرو اگر جڑ کے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر فتح تمہارے دل جدا جدا ہو جائیں گے دل آپس میں نہیں ملیں گے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا وہ کان اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر ابتدائی صفوں پر ضرور بھیجتے ہیں فرشتوں کے ضرور بھیجنے کا معنی کیا ہے کہ وہ رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ضرور بھیجنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے گناہ بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے یہ ابتدائی سبوں کے لیے کہ پہلی سطحیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی رحمت و مغفرت ان کے لیے بیچ بہا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیں اور گارنٹی بھی اس بات کی کہ اللہ ضرور بھیجتا ہے اللہ کے بدیشے اس کے لیے دروپ بھیجتے ہیں رحمت و نوفرت کی دعا کرتے ہیں اس بدے سے اللہ رب العالمین کا کتنا ہی کرم ہوگا کتنی ہی رحمت ہوگی اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کروا دیں اسی طرح پھر بات اب نے ساریہ ہرودی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار درود بھیجتے تھے جو لوگ پہلی سب میں کھڑے ہو کر نماز باجماج ادا کرتے بار دعا فرماتے رحمت کو فرت کی تین بار ان پر دروپ بھیجتے وہ الدانی مرا اور دوسری سب کے لیے ایک سب دفعہ اس سے کچھ اندازہ لگائیے پہلی سب پر درو بھیجا تین بار دوسری پر ایک مرتبہ یعنی پہلی سب کی نسبت دوسری سب میں کھڑے ہونے کا ازر اور فضیلت کتنی کم ہو گئی اور جیسے جیسے یہ سفیں پیچھے جاتی جائیں گی فضیلت میں اسی قدر کمی واقع ہوتی چلی جائے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیلو سہو کی ہوئی جالی اولوا مردوں کی سب سے بہترین سفیں اگلی سفیں ہیں اور آخری سفیں بری سطح مطلب یہ نہیں کہ آخری سامنے اب کھڑے ہی نہیں ہونا اگر کوئی نہ کوئی ہوگا آخری سات میں بھی کوئی نہ کوئی سب تو آخری بنے گی ہی مطلب یہ ہے کہ پہلی سفحوں کی رسبت آخری صفوں کی فصیقت کم تر ہے لہذا اگلی صفوں میں پہنچنے اور اگلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے یہ سنن نسائی والی روایت مسند احمد میں ذرا تقسیم کے ساتھ موجود ہے سیدنا ابو امامہ الباہیری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اور اس کے فرشتے پہلی سب پر دروپ بھیجتے ہیں کارو یا رسول اللہ وانی لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری پر آپ نے فرمایا ان کا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی سخ پر ضرور بھیجتے ہیں لوگوں نے پھر کہا یا رسول اللہ وہ اجستانی الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سخ پر آپ نے فرمایا ان مالا ہوں یو سن سلفی اول اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی سخ پہ ضرور بھیجتے ہیں لوگوں نے کہا وعلی اگستانی دوسری پر تو آپ نے فرمایا وعلی اگستانی ہاں دوسری پر تھی تین مرتبہ پہلی سف کو بشارت دی اور آخری مرتبہ ایک مرتبہ دوسری سف بالوں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے پہلی سف پر دروت بھیجتے ہیں پہلی سب کے لیے نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور اللہ تعالی کا ضرور اور اللہ کے فرشتوں کا ضرور یعنی ان کے لیے اللہ رب العلی رحمت ناظر فرماتے ہیں ان کے گناہوں کی نوفرت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرشتے وہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک اور روایت ہے رواج ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکانا و لسانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سب کے لیے تین مرتبہ اتفار کرتے تھے پہلی سب میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے اللہ تعالی سے تین بار تو کرتے تھے وہ انسانی مردن اور دوسری صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک مرتبہ استغفار فرماتے اللہ رب العالمین سے ان کے گناہوں کی بخشش طلب فرماتے یہ فضیلت پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے پہلی سم دوسری تم اور ابتدائی چانس ہیں اگر نوازی بہت زیادہ ان کو تو یہ فضیرت مل گئی اور جو بعد میں پہنچے جماعت کے ساتھ شامل ہوئے سفوں میں آخری سفوں میں کھڑے ہیں ان کے لیے بھی کچھ فضائل ہیں ام اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں ابن صدیق نے اپنی کتاب الجامع میں اس روایت کو نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر بھی درود بھیجتے ہیں جو سکھوں کو ملاتے ہیں دور دور ہو کے کھڑے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جڑ کے باؤں کے ساتھ باؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے سبوں کو جوڑ کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی ان پر بھی اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے اور اللہ سبحانہ ہو و تعالی کی طرف سے ان کے لیے بھی اعلانِ مغفرت ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ حالہ و تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور سب کو ملانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمایا من سب جو سب کو جوڑتا ہے ملاتا ہے اللہ تعالی اسے ملائے پمن کاتا اور جو سب کو توڑتا ہے سب جوڑتا نہیں ہے بلکہ دوسرے نمازی سے پاؤں پیچھے ہٹا کے کھڑا ہوتا ہے کہا اللہ اس کے لیے بد دعا کی کہ جو سب کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑے تو فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہے یا بد دعا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لینے والے بنے بلکہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں اور دعا لینے والے بنے یہ سارے فزائر ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز با جماعت ادا کرتے ہیں جس نے نماز جماعت کے ساتھ ادا ہی نہیں کرنی تو اس نے کیا خاص سب میں کھڑے ہونا ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے سب میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کو یہ فضیلتیں ملیں گی اور پھر جو آدمی سب میں کھڑا ہو گیا اور امام صاحب نے نماز شروع کروائی تقبیر تحریمہ کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من پلا اور یوما یو بن یو تری کو تقبیر کھولا بڑا من النفاق الفاط و بڑا آتم مین النا جو آدمی یہ روایت جامع ترمزی میں ہے جو آدمی چالیس روز تک پانچ سو نمازیں تقدیر الا کے ساتھ ادا کرے امام اللہ اکبر کہے اور ساتھ ہی یہ بھی فوراً اللہ اکبر کہتے نماز کا آغاز کرتے کئی لوگ سب میں موجود ہوتے ہیں بلکہ امام کے این پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن تکبیر اولا سے محروم رہ جاتے ہیں امام اللہ اکبر کے نماز کا آغاز کر دیتا ہے اور یہ اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے کوئی اہم بات کر رہا ہے جو اس کو این نماز کے وقت یاد آئی یا اپنے کپڑے اور بال سنوارنے میں مصروف ہے کیسی بس بختی ہے کہ تقبیر اولا کے وقت سب میں موجود ہونے کے باوجود تقبیر اولا کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں فرمایا من سل اور باہر یقبر تل اولا ادا کی خاطر کلو دل سے جس بندے نے چالیس روز تک نماز ادا کی ید ریک تکبیر اس حال میں کہ وہ تکبیر اولا کو پاتا رہا چالیس دن پانچوں نمازیں لمبا عرصہ نہیں ہے فرمایا کوتی بس رہا اس کو دو آزادیاں ملیں اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں براعت المن نفاس وہ مناسبت سے بری ہو جاتا ہے نفاق باقی نہیں رہتا مناسب کو اللہ تعالیٰ تصویر الا کے ساتھ مسلسل شامل ہونے کی توفیق نہیں دیا کرتا اللہ نے مناسب کی سکھ بیان کی ہے وہ علا خام تامو سال اللہ اللہ کلیلا یہ تو نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ ان میں نشان چستی نہیں ہوتی بلکہ سستی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یورا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اخلاص انہیں نصیب نہیں ہوتا ولا اللَّهَ إِلَّا دَلِيلًا اور پھر نماز بھی انتہائی مختصر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مایا جو آدمی اللہ کے لیے چالیس روز تک پانچوں نمازیں تصویریں اولا کے ساتھ ادا کرے اس کو دو آزادیاں ملیں گی براعتم مین الفاق نفاق سے بس جائے گا منافق سے بری ہو جائے گا برات مین اللہ اور جہنم کی آگ سے وہ بری ہو جائے گا جہنم سے بچ جائے گا ایک ہے جنت میں داخلہ محض جنت میں داخل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے اسی لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا فرماتے ہیں فمن زخ دیہ ناری بھائی جن ناتا جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہونے والا ہے اصل کامیابی اس کی ہے جو جہنم سے بچتے بچاتے ہوئے جنت میں چلا جائیں قیامت کے روز جنت میں جانے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے کچھ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان اراض پہ مٹھا دیے جائیں گے پھر پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور چوتھا جنتیوں کا گروہ وہ ہوگا جن کو ان کے احمد کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا پھر اپنے اعمال کی سزا جیسے جیسے پوری کرتے جائیں گے یا ان کے بارے میں جیسے جیسے شفاعت ہوتی جائے گی انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو جو آدمی چالیس لوگ تک اللہ کے لیے تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرے وہ آدمی چہنم کی آگ سے بچ جائے گا اللہ دبارہ صلہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق سے نوازے کہ ہم ساری زندگی ساری نمازیں تبدیلیں اردا کے ساتھ آزاد کرتے ہیں اور پھر جب یہ نمازی تقبیر تحریمہ کے امام کی ابتدا میں کھڑا ہوتا ہے امام جہراج کرتا ہے صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولیم کہتا ہے فقول آمین تم آمین کہو مغا پاپا قولا ملائی کا منظم بھی کیونکہ جس کی بات فرشتوں کی بات کے مواقع آ گئی جس کی آمین فریفوں کی آمین کے مواقع آ گئی او پھر الاحما تبدامزن بھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے دی। امام کے ساتھ نماز ب نماز ادا کرے اور امام کی آمین کے ساتھ آمین کہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوئے امام کی آگین کے ساتھ آگین کہنا بہت فضیلت والا اجر والا کام اس لیے نمازیوں کو چاہیے کہ وہ تقبیر اولا میں شامل ہوں اور اگر تقبیر اولا رہ جائے تو پھر سستی نہ کریں تصویریں تہلیمہ ہو چکی اب جو مل جاتے ہیں وقت ضائع نہ کریں بلکہ کوشش کریں امام کے ساتھ امام کی ولف زوالین کہنے سے پہلے پہلے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں مل جائیں تاکہ جب امام ولیم کہنے کے بعد آمین کہے آپ بھی اس کے ساتھ مل کر آمین کہیں تاکہ اللہ تعالی آپ کے گزشتہ گناہ معاف کر دے اسی طرح سانب ابن عبد اللہ ازی کہتے ہیں میں نے ابو اب موساری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز ادا کی وہ جب تشخی تو کسی نے کہا وہ کرتی سلا تو بل نماز نیکی کے لیے مقرر کی گئی یہ احساس کسی نے کہے نماز مکمل ہوئی کہنے لگے کو اے لکڑا ہی یہ جھگڑا کس نے بولا ہے لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے تو کہنے لگے اے کہیں تو نے تو نہیں کہا میں نے کہا جی میں نے کہا تو نہیں ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے ڈانٹ مجھے ہی پڑ جائے پھر جب یہ بات سنی تو ایک آدمی بولا کہ میں نے یہ کہا ہے ابو موشع اور رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کس میں نہیں ہے قسم نماز میں کیا کیا کچھ کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطا بانا فا بھیا ہمیں خطبہ کا ارشاد فرمایا اور ہمیں ہمارے طریقے سکھائے وہ اللہ اور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا اذا ال جب تم نماز پڑھو تو فکیم وفوفہ اپنی صفوں کو درست کرو لما کم ادو کم پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی وہ امامت کروائے فا قبارہ رو <فَكبرو> جب امام تصبیر کہے تو اس کے فوراً بعد تم بھی تقبیر کہو و ادا غیر المحوبیہ ری امال اور جب امام غیر المحوبیہ ری امال الم کہ تم آمین کہو یو جب کم اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا ایمان کے بل کہنے کے بعد ایمان کی آمین کے ساتھ جو آمین کہے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور دعا کیا, کیا کی ہے الاثرا سے مستقیم کی ہدایت سے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے کی جن پر تم نے انعام کیا ہے یہود ن سارا کے راستے پر نہ چلا جو امام کی آمین کے ساتھ بل ظالم کے بعد آمین کہے جو ملا اللہ, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا یہ روایت صحیح مسلم اور سنا نبی دابوت میں اسی طرح صحیح بخاری میں سجدنا ابو جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع لمن حمیدہ جب امام سنی اللہ علی من حمیدہ کہے ربنا الحمد تو تم ربنا لقل حمد کہو یعنی امام جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تم بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربانہ لقل حمد کہو کامن قَوْلَ <زنبیحی> کی بات فرشتوں کی بات کے موافقے پہ گئی اس کے گزشتہ گنا معاف کر دیے جائیں گے امام کے سمی اللہ حمیدہ کہنے کے بعد فرشتے بھی ربانا الحمد کہتے ہیں تو تم بھی ربنا ربانہ لمب کہو اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ علی کہے تو ربنا ربانہ لمد کہو اللہ لکم اللہ تمہاری سنے گا سمی اللہ لمن من حمدہ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا کس کی بات جس نے اللہ کی حمد بیان کی تو جب یہ اعلان ہو سمی اللہ لمن من حمدہ تو تم فورن سمی اللہ لمن من حمدہ کہنے کے ساتھ ربنا اللہ کل کہو اللہ کی حمد بیان کرو سمی اللَّهَ تَبَارَكَ کا صلی اللہ علیہ وسلمہ سمی اللہ علیہ حمیدہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان نے یہ کہا ہے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ جو بھی اب اللہ کی حمد بیان کرے گا اللہ عالمی اس کی دعا کو سنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب حمد بیان کیا کرتے ساری تعریفات مل اسناوا کی شہ سم ان شاء دوں آسمان بھر کے زمین بھر کے آسمان و زمین کے درمیانی خبا کو بھر کے اور اس کے بعد جو تاہے وہ بھر کے ہم تیری تعریف کرتے بل مجھ اہ تو, تو سنا والا ثنا کا حقدار بزرگی والا ہے ما قال العبد بندہ جو بھی تعریف کرتا ہے تو اس کا حداس ہے اللہ علیما اے اللہ جس کو علیماں والا والا اور جس کو تو روک دے جسے تو نہ دے اسے کوئی ادا کرنے والا نہیں ولا فرض جلدی من کر جد اور کسی بزرگی والے کی بزرگی تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی دی اسی طرح ایک مختصر دعا بھی نبی کریم سماغ اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی اجازت دی ربنا لکل حمد حمدن ابان کا مبارکن تھی اللہ تیرے لیے یہی ساری تعریف ہے بہت زیادہ تعریف انتہائی پاکیزہ انتہائی بابرت تعریف تیرے لیے اور اللہ تعالی کی یہ تاریخ اور حمد بیان کرنے کے بعد بندہ سجدے میں جاتا ہے تو فرمایا امداد جو سجدہ ہے فج تہ دوا اس میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا مانگو یوں نہیں اس تم اللہ کی حمد بیان کر کے اللہ کے حضور سجدہ ری ہوئے ہو اب یقین تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا اب دعا قبول ہونے کے لائق تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے دعا مانگنے کا اسی طرح جو آدمی اچھی طرح گرو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے شامل ہوتا ہے اس کے لیے بھی خاص اجر ہے ایک ہے کہ بس بدو کیا اور آ گئے اور دوسرا ہے بدو کیا خوب اچھی طرح سے گدو کیا عثمان بن حمسان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم اور سنن عیسائی میں صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز کے لیے غرو کیا اور خوب اچھی طرح سے مقصوبہ پھر وہ فرضی نماز کے لیے چلا یعنی غرو کر کے فرضی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچا فصل مہنگا او مل جما لوگوں کے ساتھ باجماعت اس نے نماز ادا کی مسجد میں اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے نماز اچھی طرح ارو کر کے مسجد میں آ کے باجمات ادا کرے اس کے گناہ اللہ تعالی مٹا دیتا ہے اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاة الجماعت سلاۃ الجماسی ندارا جا جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز کی نسبت ستائیس گنا زیادہ حضیرت رکھتی ہے اور صحیح بخاری میں ہی اس سے اگلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتے ہیں بے خم سماہش نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز کی رشوت پچیس گنا زیادہ خضیرت رکھتی ہے ایک روایت میں پچیس گنا اور ایک میں ستائیس گنا ان دونوں روایات کو تصدیق دیتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ستائیس گنا یا پچیس گنا جو اجر و ثواب ہے یہ بندے کی نیت اس کے اخلاص اس کے خوشوخو کی وجہ سے ہے اگر بندے میں اخلاص دنداہیت خشو زیادہ ہوگا تو ستائیس گنا تک اس کو اجن ملے گا اور دوسرا حافظ ابن حضر رحما اللہ وہ لکھتے ہیں کہ نماز و جماعت ادا کرنے سے ستائیس کام ہوتے ہیں ان میں سے دو کام چہری نمازوں میں ہیں نمبر ایک امام کی سیرا کو خاموشی سے سننا دوسرا کام امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنا یہ دو کام سری نمازوں میں نہیں ہوتے تو جہری نمازوں کا جو اجر ہے وہ ستائیس گنا اور ذریعہ نمازوں کا پچیس گنا بہرحال یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو آدمی باجماعت نماز ادا کرتا ہے سورہ نبی تابو میں روایت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بھی بستی میں تین افراد ہوں یا کسی دیہات میں یا شہر میں کہیں پر بھی لا کاموں کی ہی مسفال ان میں نماز پائم نہ کی جاتی ہو یعنی جماعت کا اہتمام وہ نہ کرتے ہوں اللہ کا جستا علیہ مشان تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے فلح کا بل لہذا جماعت کو لازل پکڑو فعنما یا قلو زیا جماعت سے الگ بکری کو ریوڑ سے الگ بکری کو کھا جاتا ہے نماز بجماعت ادا کرنے سے شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا اور اگر کہیں نماز بجماعت کا اہتمام نہ ہو تو وہاں پہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے مسرت احمد میں منفت سرنت کے ساتھ اسی روایت کی کچھ تفصیل ہے بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان انسانی کا رقب ال شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے بکریاں کھانے والا ایسے ہی انسانوں کو نقصان پہنچانے والا بھیڑیا ہے شیطان یا خود الطافیہ طاول وہ ریور سے الگ بکری کو دور والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے ایسے ہی شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے شہاب تم علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں الگ الگ ہونے سے بچو وہ جماعتی و لاما تم جماعت کو عام لوگوں کو اور مسجد کو لازم پکڑو اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان کی ہے جیسے کہ آغاز میں بیان کیا کہ ایشا اور فجر کی نماز اگر ان کو پتہ چل جائے ان کو گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو یہ اس کے لیے آئیں گے اسی طرح فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور پھر جو فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے گویا اس نے ساری رات قیام کیا فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی عشا کی نماز با جماعت پڑھ لی ساری رات قیام العل کرنے کا سباب ملے گا اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ثواب لینے کی توفیق دے اللہ آج میں ابن اب عاصم نے ایک روایت نقل کی ہے ابز اللہ ابن حارف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہمیں مسئل میں یہ ایک صحابی ہیں جو اتنے معروف نہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ خبر پہنچی کہ اندل مالا کا یہود ہی اکوری المسجد جو آدمی سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسرت میں جاتا ہے اور اس سے اپنا جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہٹا کے اپنا جھنڈا اس آدمی کے گھر میں داخل کر دیتے ہیں اور جو شخص سب سے پہلے بازار کی طرف جاتا ہے شیطان اپنا جھنڈا لیے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے ہتھیار کہ اپنے جھنڈے کو اس کے گھر میں داخل کر دیتا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے فرغیز امت اللہ وہ اللہ کے ذمے میں اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اللہ العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ ہوا سعالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے کہ جن کی بنا پر یہ سارے فضائل اور اجر ملتے ہیں اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی حالت میں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں بہت نصیب فرمائے پما توفیقی اللہ بلّہ الحبل تو وہ اے